محمد انور صاحب جی ہاں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب مفتی صاحب جی جی محمد انور جی بڑی مہربانی جناب جی ملتان سے خادم عرض کر رہا ہوں جی, ہاں جی خادم خاتمہ نہیں جناب خادم آپ کا عرض کر رہا ہوں جی میرا تو خادم کو جگہ نہیں ہے بس حقیدت منت ہوتے ہی ہیں یا جو معتقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے معتقد پہ جانتے ہوتے ہیں جناب گزار شایق یہ جی یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتری صاحب کی جائے اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے جس کے اندر تجویز بھی, بھی ہے اور فرضیت بھی ہے دونوں چیزیں اگر بال پہلے کہا ہے کہ اگر بال فرض بعض زمانۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا جائے کسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے فاد لان یعنی کوئی تجویز کیا جائے جائز قرار دیا جائے یہ اس میں کیا فرق آئے گا آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا اگر عملی طور ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا یہ سراہد اور انکار نہیں ہے جی کس اس خط میں نبوت کر? جو آپ لفل پر رہی ہیں جی تذیر اردو میں ہے جی جی جی یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں آپ نے لفظوں میں کیا ہے امکان ہے تجویز تجویز تجویز تجویز تجویز جی تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے حضور یہ ذرا مہربانی <تصفيق> فرمائے تجویز کا معنی امکان کون سی کتاب میں ہے فلفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر ایک کا, کا امکان ایک, ایک, ایک, ایک, نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا مانا امکان کیا شرح تعزیب اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مہربانی بتا دیں کہ تجویز کا مانا امکان ہو جی کو فرما کے شرح کا ایک مکان بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز کا امکان ہے جہاز جو ہیں ان کی بحث میں دیکھیں جی کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا نظر استعمال کیا گیا ہے اچھا جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی جواز اور امکان مترادب شمار ہوتے ہیں تو جی پھر جی اس جی پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی ایک ہے جیزی اعتبار سے ایک ہے اس فلس اور اصطلاح کے اعتبار سے اچھا جواز کا میں امکان ہے جی اچھا حضرت تو اس کی ایسی ہے جیسے لو کانفی اماطن اللہ لفا سدا جی کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے الیمکان علی رحمان ولادن کہ اگر دل فرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فان اب اللہ میں سب سے پہلے عبادت کرتا تو جس طرح یہ جملے فرضی ہیں پیر قمر الدین صاحب سے عالوی نے دی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا کاسمنا نوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک موت علی کی عقل نہیں پہنچ سکی اس لیے اپنے کام سمجھے کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے یہ کی آواز ہے اچھا تو اس میں یہ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے اچھا تو آپ اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا اصل منشا بھی نبوت میں احترام تھا ختم نبوت پہ اعتراض تھا کون سا اعتراض وہ آصر ابن عباس کی وجہ سے تھا تو کوئی اور آسر آ... جی اصر ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے تو یہ بھی امکان لکھا امکان لکھا حضور وہاں حضرت, بولن حضرت دل... جی میری گزارش یہ ہے کہ عصر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے محمد ان کا محمد قوم اور نبی کا نبیز قوم وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر تو واقع ہے تو یہ فرضیت اور واقع پھر آخر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا ملتان سے جی جی جی اگر تشریف لے تو آپ کو ساری کتابیں حضور جائیں گے حضور مہربانی فرمائے میں تشریف میری کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں غریب سا آدمی ہوں مسکین صاحب صرف پریشانی بنی ہوئی ہے ادھر کوئی بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں یہ ان کی پریشانیاں ان کی اور تنگیاں کہ اس کا نام ہے تحریر الناس ان آثر ابن عباس اس کا مطلب ہے آسار ابن عباس کے انکار سے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مت کے اس کا انکار کیجئے کیونکہ یہ چیز بالکل درست ہے اب آپ بتائیں یہاں پر تجویز امکان کے معنی میں آئے یہ فلسانہ باتیں کیوں آپ لے کرا گئے ہیں آسر ابن عباس کا امکان کے ساتھ تعلق ہے یا وقوع کے ساتھ ہے بس یہ اتنا بتا دیں مجھے نہیں آپ کے پاس پڑی ہے میرے پاس پڑی ہوئی جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کا پڑی لکھا ہے جی ٹھیک ہے جناب اچھا آپ یہ ہے کہ جب خاتم نبوت کے منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو آسرے ابن عباس کا حل کیسے پیش کیا تو وہ تو بتا دیا وہ کیا بتا دیا آپ بتائے جی یہ گزارش یہ ہے کہ یہ رتبے یہ کتبے اور یہ اوپر نیچے کی جو مار مور کر ادھر سے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی جب بات ثابت کی جا رہی ہے یہ اثر صحیح ہے اس کا مضمون بالکل صحیح ہے مضمون کے اندر وقوع ہے ادھر فرضیت کی بات ہے بتائیں پھر حضرت خات مارتے رہے یا کچھ لکھتے رہے یا اتنا بتا دیں یہ بات کے اندر جی اگر اس کے بارے میں کیا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ اثر صحیح نہیں ہے باطل ہے جیسے مرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور مول ہے اس کی تعویل کرنا پڑے گی ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب زنّی قطعی کے مقابلے میں آئے تو زنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے قطعی کے اندر نہیں کی جاتی کتی کے اندر تعویل کرنے والا مرتاد اور کافر ہوتا ہے خاتم النبی جین کی ناسک قطع ہے اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں یہ آپ نے جواب کر حضور جو بتائے آپ حوصلے اعتقاد کی وجہ سے جواب ہے آپ کے پاس الحمد للہ اطمینان کو مانتے یہ کہ حضرت آپ پر بہت ان مت لگائے یہ وہ بات نہیں کر سکتے یہ بات کسی جھوٹے کذاب کی تو ہو سکتی ہے پھر میرے بات نہیں ہو سکتی جی جی میں ضرور پتہ بتاؤں گا جناب آپ بالکل آئے میں آپ کی دعوت میں دعوت کروں گا میں میں حضور اب آپ کی دعوت کروں گا آپ کی خدمت کروں گا آپ کو بلاؤں گا لیکن میری پریشانی وقتی طور پر یہ بریلوں سے جان چھڑوا دیں میری برائے مہربانی یہ گلے پڑے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میری بات تو سنو نا وہ وہ کہتا ہے کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے وہاں پر صاف ہے کہ عیسی نبی جن کا نبی حکم ابراہیم کا ابراہیم حکم فلا یہ کیا ہے وہاں پر تو ہے ہیں اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض آپ جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا اس کا مطلب ہے صرف وقت ظاہر کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا یہ کیا عجیب بات ہے حضرت اچھا ذرا آپ یہی بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف سنانی ہے میں دکان بنا ہوا ہوں آپ سنا جی میں کان بنا یہ جواب کہ ختم کی دو قسمیں ہیں تین قسمیں بالکل صحیح ہے کون سی ختم نبوت یہاں پر ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ ثابت ہونے کے بناتے جی جی میں صرف کرتا جاؤں گا نا جی آخر دوسرے سے جی جی فرمائیے الطبت جواب یہ قدم ربوت اثر رتوی ہے اور رتوی کو زمانی لازم ہے ٹھیک ہے کیونکہ مکان کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ ہے حورکم حضور حضور حکم حکم دوڑا میں نے کیا کہا ہے آپ نے جو کہا ہے میں نے لیا ہے رتبی کے مریاد کہہ رہے ہیں کہ رتبی کے جو رتبی کے اعتبار سے جو جو فضلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں دائر کیا جاتا ہے بتایا کہ یہی بات نہیں میری بات ہوئے جی ابھی ہوئے یا نہیں ہوئے کہہ دیا کہ کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں نتیجہ آخر میں نکلتا ہے ٹھیک ہے ہوئی اچھا یہ بتائیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ اسی طرح نبوت کا جاری رہے گا اور رتبے کے اعتبار سے آپ بلند ہوں گے یہی تو حضرت کا موقف ہے جو اس نے پیش کیا ہے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اچھا آخر میں آیا تو پھر اثر ابن عباس کا ہی کیسے ہوا اس کی توجہ کیا ہوئی اس کی توجہ کیا ہوئی اس کی توجہ کیا ہوئی میں جتنی بھی کے اندر ہے جب آخر اب وہ آئے وہ ہے محبت سب کچھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے اس کا مطلب ہے سات زمینوں کے اندر سات نبی آپ کے زمانے میں موجود تھے لیکن افسر آپ ہے یہی تو کچھ ہے اور کیا کفر ہوتا ہے یہ یہاں میں کیا کہنا چاہتا ہے چلو آئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کلیئر بنانے میں یہ بتا دیا جی یہ بتا دیا کہ نہیں یہ بتا رہا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت مہربانی فرمائے ناراض نہ ہوں آپ تو خفا ہو رہے ہیں علماء خفا نہیں تھے آپ تو بزرگ لوگ ہیں جی لگتا ہے کہ ہے جی اچھا بہت اچھے بہت اچھے جناب یہ بتائے صدیق اکبر صاحبہ میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے جو آپ کے جھوٹ کے پلندے کہاں نکل گئے اب بتائیں یہ کالے پاطل جو آپ کر رہے ہیں یہ حضور اپنے مت ڈالے آپ مہربانی کریں جو جواب ہے وہی دیں آپ نوسط ڈال رہے ہیں مہربانی کریں کر رہا ہوں حضور حضور میں میں ابھی بتاتا آپ کی خدمت کروں گا آپ کیوں گھبراتے ہیں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہو فرد میں کسی پیر کو نہیں مانتا میں قرآن ودیش کو مانتا ہوں اس کے مطابق بات کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں افضل وہ زمانے میں آ ہوتا ہے بتائیں صدی چکر رتمے میں افضل سب سے پہلے آیا ہے ایمان کے اندر سب سے پہلے آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا کہاں سے نکالا ہے قرآن سے اب کہاں ہو گئے آپ ایسا کریں دار دیوبان سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دیں ہے جی ورنہ تو با, با, وہ مجھے کھاتے ہیں میں کیا کروں تو خود بتانا میں جان لیتا ہوں یا میرے مہربانی میں آپ کو بلاتا ہوں خدا را میری جان مجھے لیتے ہیں اب میں تو جب میں مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی فرس گئی ہے تو خود جب وہ پھنسا ہوا میں تو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا کریں آپ کو بدو گے آپ مہربانی کرے آپ کوئی اور بزرگ نکالے جو ہمیں نکالے مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنس جائیں گے اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ میں نکالوں گا خود جا رہا ہے مہربانی کرے آپ پریشان کیوں ہو گیا آپ تو بخلا گیا لگتے ہیں جی جی اعتراض نہیں آپ کہ آپ کے جو خرافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کون بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں ان کو کیا کریں اس کا کیا بنے گا بزرگ کا کیا بنے گا بزرگ ماننے سے ہمارا چاہ بنے گا آپ کا چاہ بنے گا ورنہ اس کا حضرت کو نہ بھی مانتا ہوں نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں نہ صحابی مانتا ہوں نہ امام مانتا ہوں نہ مختدہ مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں دین والے کو مانتا ہوں غلطی کو خطا کو خطا مانتا ہوں ثواب کو ثواب مانتا ہوں میں جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوں اس عبارت کا ایمان ثابت کریں بس اس عبارت کا آٹا میں کفر ثابت کر دیں میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کے اس افہام پر میں کلمہ دوبارہ پڑھوں گا توبہ کروں گا ہاں اس بر میں کفر کیا ہے بتاو جی اس, اس میں کفر یہ ہے کہ خاتمے میں نبوت کا اتنا بڑا انکار ہے کہ سات زمینوں میں بل فیل نبوت کے ساتھ متصف شخص موجود ہے اور ان رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک چل رہے ہیں مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں مر گئے کہ جیو ہیں ہاں جی آپ بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ متصف جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائب ہے بتاؤ یہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یہ موجود ہے سر ابن عباس میں ہے میں یہی بات ہے کیا موجود ہیں کلو فی کل نے عبادت سنا دیتا ہوں کونسل صاحب والے وہ کا اہیم اپنا مطلب کے زمانے میں تھے کیا یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے کے اگر اگر سنیے اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو بتائے بعد میں ہوئے یا پہلے اگر پہلے ہوئے تو پریشانی کیا لگی حضرت کو یہ تحزیر الناس لکھنے کی وہ تو پہلے لکھی حضرت میں سکتے ہیں جو کے اندر میں کہتا ہوں لانا ایسے قول پر یہ کہاں سے نکالا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ کیا تعزیر الناس میں دکھانا ہے میں کہہ رہا ہوں افضل رتبی کون سا مسلم ہے افضل رتبی جو تھا خرمانی کو کون سا مسلم یہ کہاں سے پلی نکالا ہے وہاں سے جہاں سے جو ہے تمہارے خدا رکھ گیا اور وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم کا میں نے انکار نہیں کیا بلکہ منکر کے لیے انکار کے کی جوڑ دی یہ حدیث میں الفاظ سنا رہا ہوں ایک سو پر دوسری جلد کتاب الرسما و کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا اس کے اندر حضرت یہ ایک سو صفحے پر موجود ہے الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ سنب کی حیثیت یہ ہے سب اردی فی کل اردن کا نبی و ادم کا ابراہیم نوح کا ابراہیم نوح و عیسہ کا عشہ اور پھر جناب جی دوسری صنعت کے ساتھ فرمایا کل ابراہیم اب بتاؤ یہاں پر تو نہب کے لفظ بھی آ گئے ہیں یہ تو تشبیر جی تھی آپ بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ حضور آخر کے اندر ہے بھی حا اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے کیونکہ رتبے کے اعتبار سے حضرت میرے میری نے سنیں یہ جو ہے اور تلویس اور تجلیف جو ہے نا اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا حقیقت کا چھپ سکتی ہے آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم خاتم الحفاظ اس کا مطلب کیا ہے یہی تو طاویل ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے خاتم الفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں ورنہ حافظ تو بہت تھے جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے ورنہ زمانے کے اعتبار سے یہ جو یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو جس میں بکواس کر رہے ہیں جی جی میں میں میں کی خلاف سنا دیتا ہوں اگر بال فرد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت کو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لکھ دیا کے اعتبار سے جو بتا دیا کہ حدیث اگر شہید بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے اچھا یہ بتائیں جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی پاسو کا جواب دے دیں تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری اصل پتہ نہیں کہاں پہ ملی بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے ملی نہیں ہے جو ہے حدیث سے حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام حضرت بچانا تھا یہ لکھا ہے ہے کہ نہیں جیسرا مانا نہیں ہے اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا کیا مانا تو اس کا مالک کر دیا کہ یہاں پر جا یہ ہے یا یہ ہے کہ حدیث شام کے مرہ جس طرح آ گیا کے اعتبار سے تعابت نہیں اب تعویر کرنا پڑے گی تعبیر انہوں نے کشمیر مقصود ہے شاہ بے مرہ یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ لکھا شاہ بے مرہ جو ہے وہ ابھی کیا بتاؤ شاہ جو ہے اس کی قسم کے صحیح کی ہے شاہ اس کی قسم کی ہے بتاؤ شزول اللہ پہ کا دہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں اور یہ سنو کماری حبیستانی ابھی نکل جاتے ہیں بمر رتن کا لفظ کیوں کا یہ بتاؤ کیا شاد کا مانا بتاؤ شاد کا مانا شاد کمانا منفرد اکیلا علیحدہ منفرد علیحدہ ہاں منفرد علیحدہ جو الگ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے وہ جرا.. ٹھیک ہے دال ادو دل سے ایسے ہی مانا چاہیے تھا کہ مطلب کیا مار کو نہیں آتا اصل شوزوز مخالفت مخالفت شزوز کا معنی کے اعتبار سے منفرد ہے لیکن انفراد ایسا ہے کہ جو مخالفت کو مسلسل ہو جب سکا اوسط کی مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی اس وقت اس کو شاد کہہ دیتا ہے یہاں پر مخالفت موجود ہے شاہجن پہ مرد تبھی تو کہا گیا ہے ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کے مخالفت کون سے سکا جو ہے وہ بدم کر رہی ہے کیا کر رہے ہیں امام بہتری سے پوچھو مجھے مجھے امام oh, بہتری نے حکم لگائے شادن پہ مر رہا تو اس کا مطابق ہی نہیں امام بہت ہاں ایمان بہتری کے بارے میں پڑھ رہا ہوں تقلید کر رہا ہے اس کی آپ اندھی تقلید قاسم لالوتمی کی کر رہے ہیں پوفر میں اور میں ایمان میں نہ کرو ہاں اس لیے کہ وہ حدیث کو بچانا چاہتی ہے اب بتائیں تاویل اس کی ہوگی یا خاتم النبی جین کی ہوگی بتاؤ کیا تمہارا سیدھا ہے زنی میں زنی میں ہوگی کہ کٹی میں ہوگی کابیل اصول کیا ہے کچھ جانتے اصول دنیا میں کبھی پڑا ہے کیا اصول ہوتا ہے جب زمین اور کٹ ہوئی آپس میں متحرل ہو جائیں توبیل کس کے قابل ہوتی ہے تعبیل کے قابل کون ہوتا ہے کس کو تمام مانا ہے بتاؤ ذرا پتی خاتم النبی جی ہر روایت ہے اور انکار نہیں کہ حضرت خاطم النبیین کے تین مانا جی جالتے ادھر سے ہی نکلے گی یہ جہالت ہے کوئی خاتم النبی جن کا ایک ہی مانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ یہ یہ کس میں نہیں ہے کیا حضرت یہ بتائے حضرت یہ بتائیں آپ مدئی ہے میں آپ کا سائل ہوں مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تین قسمیں ہیں نبو ادیب قرآن و حدیث خاتون جی تین قسموں کا ساتھ ہے قرآن و حدیث حضرت ابریند اوسر کوئی پڑھ نہ ڈالے آپ مہربانی کریں جی جی فرمائے کسی کہتے ہیں حضرت میں آپ میری بات سنیں مدعی کہتے ہیں اس قزاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں خاتم النبی تین مانوں میں نکال دیا پہلے کسلہ میں سے کسی کے تعریف کیا جی جھوٹے مدعے کی جھوٹے مدعی کی اگر یہ اچھا تجویز مارا ممکن اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بل فرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا پھر یہ فرضی ہے وہ نے بتایا کہتے ہیں بہت اچھے جناب فرض دل دل حضور حضور اچھا زمین خدا ہوتے اچھا ہیں جی اس کا کیا مطلب حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے مہربانی فرمائے اس قبیہ فرضیا اس قبیہ فرضی میں فرق کیا ہے پتا ہے جگہ کیا یہاں پر جگہ یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا وہاں پر یہ ہے کہ نوز کوئی ہوتا تو میں اس کی کرتا جب نہیں تو پوجا کیسے کروں آپ بتائیں کہ یہاں پر میں کرلیا چرویاں بناتا ہوں میں کہتا ہوں کاسم نالوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا بتائیں یہ کرلیا فرمیاں صحیح ہے یا غلط ہے کس میں فرق نہ آتا اگر کاسم نالوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا کچھ کاسم نالوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا اب ہو جائے اس میں کچھ فرق نہیں آتا ابھی گرما پڑھ کے خراب میری بات تو سنو حضرت آپ آپ جیسے جتنا ہو جائے ہاں جب نالوتو کاسم نالوتوی میں کچھ فرق نہ آتا جس طرح کی جیتن میں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھا تو من کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ اچھا یہ بتائیں کلمہ آپ جیسا پڑھو کچھ بھی حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ جیسے کلمہ پڑھو یا اپنی جیسے جس طرح بزرگ پڑھتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں اس جیسے پڑھوں میں ہونے والا کلمہ ہے وہ پڑھو تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے وہ آپ کے پاس جب آئے گا میں اس وقت پڑھ لوں گا آپ مہربانی کریں ذرا اس مسئلے کا حل کریں تو یہ مسئلہ تو ہو گیا کیا ہلو کیا بندہ یہ مسئلہ ہے حضرت فنکشن کے اوپر بھی حضرت حضرت میں بات کرتا ہوں میں ایسے اولیاء کو نہیں جی یہ مار تو کیا سے شروع ہوئی ہے تو آپ جی کچھ بھی حضور میں کفر کو کیا سمجھ سکتا ہوں حقائق معرفت کے میں قریب نہیں جا سکتا میری بات سنیں یہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے عتیم علم صاحب کی حفاظت دو سو بارہ ہے اس میں حقائق اور معرف جو بیان کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے پوری کر رہا رہا ہوں کہہ ہے کلمہ پڑھیں اب دیکھیں حضرت کا کیا طریقہ ہے حقائق اور معرف میرے خیال میں دیوبندی مذہب کے پاس اسی طرح ہی چلے آتے ہیں اسی وجہ سے کوئی گمراہ کم میں سے ہدایت پڑے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ننگا ہو کر بازار میں آؤں ایک تناسل پکڑے لڑکے پیچھے انگلی دے اور جناب جی پھر چھوکروں کی جماعتوں کہے کہڑوا ہے رے بڑوا ہے بڑوا ہے رے بڑوا ہے, ہے, ہے, ہے پھر حقائق مار بیان کروں گا کوئی گمراہ نہ ہوگا معلوم ہوا تم ہدایت پر اسی طرح سے آتے ہوئے یہ کتاب بھی جو ہے حضرت میں نہیں بھیجتا یہ ادارہ تعلیمات صرف جی اگر محلہ سزا کیا ہے میری سزا جو کتے کی سے بھی بات پر بنا دینا مہربانی کریں میں یہ جلد لکھ لیں نو نمبر جلد ہے نمبر دو سو بارہ ہے طالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہوئی ہے ملفوظاتی ملومت اگر یہ بات حضرت کی اطرف سے اپنے ماموں کے بعض کے طریقے اور حکایت عجیبہ کے بیان پر طور پر نہ ہو تو میرے کتے کی مولا رہے ہیں جی مولانا مولا مامو مولانا مولا مولا اپنے مامو جی کی بہترین جی حکایت جی پیش کر رہے ہیں مارف جی حقائق جی بیان کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں معلوم ہوا آپ کے پاس طریقہ یہی آتا ہے جیسر تھانوی کا نام لیا اب جو ہے وہ دوسری کی طرف آ گیا ہے مامو مامو کی کارڈ خود بیان کر رہے ہیں میں کیا اپنے مامو کی کاٹ خود بیان کر رہے ہیں اس کا کون نہیں ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے مامے نے بےدار کی ہے بہرحال ہے بہرحال میری بات بہرحال آپ کہہ رہے باہر حال بہرحال تو تب ہوگا کہ حال ہو آپ کا تو حال ہی میرا حال ہے کہ کلمہ حضرت بزرگ دستکر تم کلمہ پڑھتے ہو خدا اس طرح نہ پڑھنے دیں ہمیں ہمارے اللہ سے معافی ہے اللہ ہمیں ایسی توفیق نہ دینا جس طرح یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں وہ صرف سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا جس طرح وہ ہم پڑھتے ہیں آپ مہربانی کریں آپ اس کا آپ کو اس کو خدا بنانا تھا یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑے مومن ہے ان کی دلیل دیتے ہو تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسماعیل دہل گمراہی کرتا تھا گمراہی پھیلاتا تھا اس کی جو تمام تفصیل باتیں جو ہے گمراہی آتے شرق کے مسئلے کو پاک so لو اس نے چلو اس کو بھی گمراہ کہہ دو اب اتنا تو مان لو ایک کا پیش کرنا ہے تو دوسرا اسی, اسی شخص کا بھی پیش کر دو سرکار نے تو یہ بھی لکھا ہے سیف چشتیائی میں پتہ نہیں وہ کہاں سے جھوٹ نکالا آپ نے تو لکھا ہے محمد بن عبد الوہب نزدیک جھوٹے مدعان کے سامنے آپ نے اس کو شامل کیا ہے جھوٹے مدعی نبوت جس شخص کے مان والے کاشر کی تعریف سے کم سکتے ہیں اور حالات معلوم نہیں بہت بچے کو معلوم نہیں تھے شکر سارے معلوم ہو گئے تھے ہاں ہاں یہ اسماعیل اچھا رشید گنگوئی کا مطابلہ اتنا کام تھوڑا اچھا بات سنا بات یہ بتا یہ جو کہہ رہا ہے کہ عقائد اچھے تھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ عقائد جان کر کیا کہہ رہے کے عقائد تھے وہ جو میں ہے یا نہیں ہے تم لکھ دو تم لکھ دو تفصیل سے ایک ہے قید جن کو اچھا کہہ رہا ہے اس کا مطلب جہر بن کر کہہ رہا ہے یہ حقیقت یہ کبھی مہر آپ معذرت میں کرتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو اپنا پتا بتائیں تو میں خود بھی آؤں گا اپنے آپ بھیج دوں گا اگر نہیں سمجھائی تو سیٹ نہیں ہوں مجھے یہ بات آپ آپ آپ آپ آپ مہربانی کریں آپ مہربانی کریں یہ تلخ کلامی جو آپ نے کی ہے اس پر مجھے غصہ بالکل نہیں آ رہا اس وجہ سے کہ جب نبوت آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اس کو جس طرح چاہتے ہو مروڑ چلے جاتے ہو تو میں اپنی گستاخی پر کیا غصہ کر سکتا ہوں آپ مہربانی کریں وہ آپ آپ کی تکفیر جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے ایمان کی توثیق ہوگی یہ آپ میں رکھیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے تا... آپ جب تک اوپر تا... ل... ل... بھی ایمان بن جائے اور تنقیر جو ہے وہ بھی ایمان بن جائے ماشاءاللہ جو میں کے کہ تجویز کو منطق سے رلا کر بلا کر اور جو, او اس جو ساری کتاب کا بھلا کر آپ نے کر دیا کہ وہ ساری کتاب میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عباس صحیح ہے اور آپ کے دور میں اپنے بدرد کی کتاب منطق نہیں ہے یہ قرآن کیمکان والوں بھی ذکر کیا امکان امکان خاص امکان عام بتاؤ کون سا امکان خاص ہے اگر امکان خاص ہے تو تم کا فرق کرا پاؤ تو بتاؤ آپ کیا امکان عام کے تین فرد ہیں وہ منت بیٹھ کر پڑی ہے امکان خاص بھی اس کا فرد ہے بھی اس کا فرد ہے بھاجی بھی اس کا فرد ہے پہلے صرف امکان کا مانا بتایا امکان کسے کہتے ہیں کیا امکان کا مانا بتا دو, دو؟ آپ مہربانی کرنا صرف بتا دیں امکان خاص آپ بتا رہے ہیں قرآن میں امکان الرحمان غلط یہاں پر امکان خاص ہے وہ دعام تو وہ تو بات کی بات ہے نا پہلے امکان کا کہ وہ امکان کیسے کہتے ہیں امکان مکان کو کہتا ہے جو تمہارے اوپر لگا ہوا ہے کیسے عجیب بات ہے میں کچھ پوچھتا ہوں تمہیں میں پوچھتا ہوں ना یہ اب امکان کی دو قسمیں امکان کا مانا تو پہلے بتاؤ گیا اچھا یہ بتاؤ جو قسم بتا رہا اس کو مانا نہیں آتا ہوگا عجیب بات ہے جو تم تمہیں بٹھا رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے میں پوچھتا ہوں بتاؤ میری بات سنو بتاؤ یہاں مہربانی میں مہربانی مہربانی آپ سے میں اجازت لے کر سوال کرتا ہوں اجازت لے کر اگر آپ مہربانی کریں میں اجازت لے کرتا ہوں یہ بتائیں بتاتا ہوں آپ یہ ہے کہ امکان مقیب میں جانب الجود ہے یہاں پر یا مقیب میں جانب العدم ہے بتاؤ جی بتائیں مہربانی کریں مقید میں جانے والے ہے ان انقان علی الرحمٰن والد اگر مقید میں جانے کہے وجود کو کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ حقوق ہی صحیح ہے خدا قرآن کو ایک کوفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کے قرآن کو کفر پر معمول کر لیا اپنے ایک, اپنے ابھی تو تمہیں کیا کفر کو ایمان تمہارے جیسے کفر کو میں ایمان کہتا ہوں کہ اپنے کوفر کو ایمان کہتا ہوں کس کے کوفر کو ایمان کہتا ہوں جو تم جو تمہارا کفر مظہوم ہے جو تمہارا کفر مظہوم ہے وہ ایمان ہے اور جو تمہارا ایمان مظہوم ہے وہ کفر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی اور سمجھ آ رہی ہے کا مانک کیا وہ اب کیا گئے اب آپ کو وہ بھی صحیح سے سے نکل رہا ہے کیا چکر آپ نے منہ سے نکلتا صحیح نکلے گا میں آپ کو جو ہے وہ سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں ساری ضروریت بندیاں کوئی اکٹھا کر کے مہربانی کرے اس کا جواب ڈھونڈے ورنہ کام خراب ہے بہت بڑا خراب ہے ورنہ یہ ہم جیسے موت کے تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ضروری والا میں موت کے تو نہیں تم کیا ہوں جو ہے وہ تکیہ چھوڑ دو تم میں میں قسمیہ حضرت تھانوی صاحب کو شکایت کر دوں گا کیا آپ مجھ پر تو کہاں کا میں ووٹ کر کہ میں جو اس کام رکھتا ہوں تو رکھ نہیں سکتے میں بار بار کر رہا ہوں میں جے کے حضور میں جمعے اچھا آپ جمعہ میں اعلان کر دینا کہ میری ایک عجیب جو بندی سے بات ہوئی ہے جس نے ہمارا بوتھا سیک دیا اور جواب نہیں آنے دیا بالکل میں جو ہے ایک تقیہ کر کے لاجواب کر دیا ایک شخص تھا کر کے جو اس نے ہمیں جواب کر دیا بے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو آج آپ کا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ مہربانی کر کے یہ ہے یہ بتاتا ہوں اس مصیبت کو حل کرنے کی ضرور سوچیں بس میں کروں حضرت گم نام لوگوں کے کیا پتے ہوتے ہیں گم نام اور کام حوری کریں آپ میرے اندر جو درد ہے جو ہے جو جلن ہے اس کو نہیں دیکھ رہے اولیا کا میرا گرک ہو گیا نا چیک کرو ہاں ماشاء اللہ اپنا بیٹا بھی گرک کر رہی ہے ذرا <laughs> مہربانی کرے مجھے پریشانہ مدید نکریں میں اپ کو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آؤں گا میں اپ کو ضرور بتاؤں گا میرا پتہ کسی کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر پوچھ لینا ہاں جی کہ جو بزرگ ہے بزرگ بزرگ کو بزرگ کو کہ پیلی ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ کون تو بتا دیں بڑی مہربانی رام مہارا نام محمد